51 آداب مرید شیخ کے حقوق جو مرید کے ذمے ہیں صوفیا کرام کے نزدیک مشائق کے ساتھ مریدوں کے آداب یعنی حقوق کی بڑی اہمیت ہے اس سلسلے میں بھی یہ حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عنہ کی اقتدا و پیروی کرتے ہیں اللہ تعالی کا ارشاد ہے یا یادم و بین و رسول ہی وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أيمن والو الله اور اس کے رسول سے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت عبد الله ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی بنی تمیم کا ایک بار ایک وفد رسل خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو اس سے گفتگو کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ناقابن محبد رضی اللہ عنہ کو امیر بناؤ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں بلکہ اقرا بن حابس کو امیر ہونا چاہیے حضرت ابو بکر ردی اللہ نے فرمایا کیا تم مجھ سے اختلاف کرنے کا ارادہ رکھتے ہو حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ نہیں میرا آپ سے اختلاف کا منشا نہیں ہے فقال ابو بکردی عنت خلافی وقال عمر ردی اللہ عن میں ارت خلافق اس معاملے میں اس قدر اختلاف پیدا ہوا کہ ان حضرات کی آوازیں بلند ہونے لگیں اس موقع پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی حضرت بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس ارشاد ربانی سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو فرمانے سے پہلے نہ بولا کرو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ آپ سے پہلے قربانی کر لیا کرتے تھے ان کو اس سے منع کیا گیا ہے کہ وہ آپ سے پہلے قربانی نہ کریں اس سلسلے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بعض حضرات یعنی صحابہ ردوان اللہ علیہم کہا کرتے تھے کہ کاش ایسی اور باتوں پر وہی کا نظول ہوتا یعنی اسی قبیل کے امور کے سلسلے میں نزول وہی ہوتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عسائد کی تفسیر کے سلسلے میں فرماتی ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے پیغمبر کے روزے سے پہلے روزہ رکھا کرو حضرت کلبی رحمتہ فرماتے ہیں کہ اس حکم سے مراد یہ ہے کہ قول و عمل کسی چیز میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سبقت نہ کرو تا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تم کو کسی کام کا حکم دیں مرید کا طرز عمل بس یہی طریقہ اور طرز عمل مرید کا ہونا چاہیے یہاں تک کہ اس کا اپنا ارادہ اور اختیار باقی نہ رہے اس حد تک کہ وہ اپنی ذات اور اپنے مال میں بھی شیخ کے حکم کے بغیر تصرف نہ کرے اور اس سے قبل مشیقت کے باب میں ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں مذکورہ بالا ارشاد ربانی کی تشریح میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لاتد تقدمو سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہ چلو جب کہ آپ کے ساتھ جا رہے ہو حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حضرت ابو بکر ردی اللہ عنہ کے آگے آگے چل رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس کے آگے چلتے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سے بہتر ہے اماما من تنگشی امن مذکورہ بالا آیت کی ایک اور شان نزول بھی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار ایک وفد یعنی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں حاضر تھا جب آپ سے کوئی بات دریافت کی جاتی تو وہ لوگ خود بخود آپ سے پہلے جواب دے دیتے لہذا اس حکم کے ذریعے ان کو آئندہ اس بات سے منع کیا گیا پنہ انل انیلک مجلس شیخ میں مرید کے آداب شیخ کی مجلس میں مرید کے لیے بھی یہی آداب مقرر ہیں مرید کو چاہیے کہ شیخ کی مجلس میں بالکل خاموش بیٹھے اور شیخ کے روبرو کوئی اچھی اور عمدہ بات بھی اس وقت تک نہ کہے جب تک شیخ سے اجازت طلب نہ کرے اور شیخ کی طرف سے اجازت نہ مل جائے شیخ کے حضور میں مرید کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص سمندر کے کنارے بیٹھا ہوا رس کا منتظر ہو وہ بھی شیخ کی آواز پر اسی طرح گوش بر آواز رہے اور کلام شیخ کے ذریعے اپنے روحانی رس کا انتظار کرتا رہے اور اس طرح اس کی عقیدت اور طلب حق کا مقام مستحکم ہوتا ہے اور مزید فضل الہی کا مستحق بنتا ہے مگر جب وہ خود بات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ جز اس کو مقام طلب سے پیچھے ہٹا دیتا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں انانیت ہے اور یہ مرید کی ایک لغزش اور گناہ ہے وزیر لکھا جنات مرید حضور شیخ میں سوال کی اجازت مرید اگر اپنی مبہم روحانی حالت کو واضح کرنے کے لیے شیخ سے کچھ دریافت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے مگر طالب صادق کو اس سے احتراز کرنا چاہیے بلکہ اس کا اظہار بغیر زبان کے کسی اور صورت میں ہو جاتا ہے شیخ خود اس سے حقیقت حال کو معلوم کر لیتا ہے شیخ اپنے مخلص مریدوں کے روبرو اپنے قلب کو خدا کی طرف متوجہ کرتا ہے اور ان کے لیے باران رحمت اور فضل و کرم کی دعا کرتا ہے اس وقت شیخ کا دل اور اس کی زبان ان طالبان حق یعنی مریدان مخلص کے مکاشفات احوال میں مصروف ہوتی ہے جو اس کے طالب فیض ہوتے ہیں شیخ طالب حق کی گفتگو سے اس کے احوال کا اندازہ صحیح لگا لیتا ہے اس لیے کہ قول ایک بیج کی مانند ہے جو زمین یعنی قلب میں بویا جاتا ہے اگر بیج خراب ہے تو وہ نہیں اگتا اسی طرح جب قول میں نفسانی خواہش کی آمیزش ہوتی ہے تو بات بگڑ جاتی ہے بس شیخ کا یہ بھی کام ہے کہ وہ تخم کلام کو تخم کلام کو نفسانی آمیزش سے پاک رکھے اور اس کو اللہ کی سپردگی میں دے کر اللہ تعالی سے اس کی معاونت اور ہدایت کا خواستگار ہو اس کے بعد مرید کوئی بات کہے اس طرح اللہ تعالیٰ کی تائید سے اس کا کلام حق و صداقت کا نمونہ بن جاتا ہے فیقون کلامت بالحق مِنَ الحق لِلْحقِّ شیخ محافظ الہام ہے شیخ مریدوں کے لیے الہام کا محافظ ہے اسی طرح جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی الہی کے امین تھے جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہی میں کبھی خیانت نہیں کی اسی طرح شیخ بھی الہام میں خیانت نہیں کرتا جس طرح سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نفسانی خواہش سے گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے اسی طرح شیخ بھی ظاہر و باطن میں آپ کی اقتداء کرتا ہے اور اپنی نفسانی خواہش کے مطابق مرید کے احوال کی اصلاح میں کلام نہیں کرتا کلام نفسانی خواہش کی آمیزش کے دو سبب ہوتے ہیں اول یہ مقصود ہو کہ اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر قابو پایا جائے اور ان کو اپنی طرف متوجہ اور راغب کیا جائے اور یہ امر مشایخ کی شان کے شایان نہیں ہے دوم یہ کہ کلام کی شیرینی اور لذت سے نفس کے غلبے سے خود پسندی کا پیدا ہونا ارباب حق کے نزدیک یہ بھی خیانت ہے لہٰذا جب شیخ کلام کرتا ہے تو اس وقت اس کا نفس خوابیدہ ہوتا ہے یعنی کلام میں شائبۂ نفس نہیں ہوتا اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مطالعے میں مشغول ہو کر نفسانی غلبہ کے نتائج یعنی عجب خود پسندی سے محفوظ رہتا ہے صرف یہی نہیں بلکہ اس وقت شیخ کی زبان سے حق تعالی کی طرف سے جو کلمات بذریعہ الہام او القا صادر ہوتے ہیں وہ خود بھی ان کو دوسرے سامعین کی طرح سنتا ہے شیخ ابو المسعود رحمت اللہ علیہ کا ارشاد شیخ المسعود رحمتہ اللہ علیہ الحام ربانی کے مطابق اپنے رفقہ سے ہم کلام ہوتے تھے اور فرماتے کہ میں بھی تمہاری طرح یہ کلام سن رہا ہوں ایک صاحب نے جو اس مجلس میں موجود تھے اور اس نقطے کو نہیں سمجھ سکتے تھے کہا کہ کہنے والا اپنی بات کو خوب جانتا ہے بھلا وہ سامے کی طرح کس طرح ہو سکتا ہے جو اس بات سے پہلے نا تھا اسی عدم وقوف کی بنا پر وہ اس کی بات کو سنتا ہے یہ کہہ کر وہ اپنے گھر واپس آئے رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا ان سے کہہ رہا ہے کیا غوتہ خور سمندر میں موتیوں کے لیے غوطہ موتی ہوتے ہیں مگر اس وقت اس کو یہ موتی نظر نہیں آتے یہ موتی اس کو اس وقت نظر آتے ہیں جب وہ سمندر سے باہر نکل آتا ہے اور اس وقت وہ لوگ بھی ان موتیوں کو دیکھنے میں اس غوطہ خور کے برابر کے شریک ہو جاتے ہیں جنہوں نے غوطہ نہیں لگایا لیکن ساحل پر موجود ہیں تب وہ سمجھ گئے کہ خواب میں یہ اشارہ شیخ ابو المسعود رحمت اللہ علیہ کے کلام کی طرف ہے بس مرید کے لئے بہترین طرز ادب یہی ہے کہ شیخ کے حضور میں مکمل خاموشی اختیار کرے اور اس وقت تک گفتگو نہ کرے جب تک شیخ خود اس کے قول و فعل کی بھلائی اور بہتری کے لیے ابتدا نہ کرے آیت مذکورہ کی ایک اور توجیح مذکورہ بالا آیت کی ایک اور توضیح و توجیح کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اس حکم کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اپنے مرتبہ اور مقام سے بڑھ کر مرتبہ طلب نہ کرے بس آداب مریدین میں یہ بھی ہے کہ کوئی مرید شیخ کو اپنے لیے اعلیٰ رتبہ طلب کرنے پر آمادہ نہ کرے یعنی اس سے اپنے مرتبے سے بلند مرتبے کے لیے طالب نہ ہو بلکہ تمام بلند مراتب کا اپنے شیخ کے لیے خواہاں رہے اپنے شیخ کے لیے تمام اعلی فیوز و برکات کا طالب رہے یہی وہ مقام ہے جہاں مرید کے حسن عقیدت کے جوہر کھلتے ہیں مگر مریدوں میں یہ بات بہت ہی شاس پائی جاتی ہے تاہم مرید کو اپنے شیخ سے حسن عقیدت کے ایوز اپنی آرزوؤں اور تمناؤں سے بڑھ کر فیض حاصل ہوتا ہے عقیدت و ارادت کے یہ مقامات ادب ہی سے قائم ہوتے ہیں عمل اور ادب میں تناسب حضرت شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسن ادب عقل کا ترجمان ہے حسن العدب ترجمان العقل شیخ ابو عبداللہ بن حنیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے شیخ رویم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے فرزند اپنے عمل کو نمک اور ادب کو آٹا بناؤ عمل اور ادب کا تناسب ایسا ہو جیسے آٹے میں نمک بعض ارباب صد کا کہنا ہے کہ تصوف تمام تر ادب ہے اور ہر مقام کے لیے مخصوص ادب ہے اور ہر حال کے لیے ادب ہے بس جو کوئی ادب کو اختیار کرتا ہے وہ مرد کامل کی منزل پر پہنچ جاتا ہے اور جو ادب سے محروم رہتا ہے وہ مقام قرب سے دور اور مقام قبولیت سے مردود ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد لر فعوات فعوقن نبی اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو کا مقصد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ادب سکھانا تھا اس کی ایشان نزول یہی ہے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عن کو ثقل سماعت لاحق تھا اور وہ بلند آواز تھے جب وہ کسی سے بولا کرتے تو کم سننے والے شخص کی طرح بہت اونچی آواز سے بولا کرتے تھے وہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں گفتگو کرتے تھے تو اسی اونچی آواز میں بولا کرتے تھے عرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچتی تھی اس لئے اللہ تعالی نے مذکورہ بالا آیت نازل فرما کر ان کو اور دوسرے حضرات کو آداب تقلم سکھایا۔ اسی آیت کے شان نزول کے سلسلے میں ہمیں اپنے شیوخ کی اسناد سے یہ حدیث معلوم ہوئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر عنما نے فرمایا اقرا رضی اللہ عنہ بن حابس رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور ان کو ان کی قوم کا سردار مقرر فرما دیجئے حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا رسول اللہ ان کو حاکم نہ بنائیے اور اسی طرح وہ آپ کے سامنے بولتے رہے یہاں تک کہ ان حضرات کی آوازیں بلند ہو گئیں حضرت ابوبکر رضی اللہ نے حضرت عمر فاروق رد سے فرمایا کہ کیا تم کہ تم صرف میری مخالفت کرنا چاہتے ہو حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ آپ کی مخالفت میرا منشا نہیں ہے اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کبھی بولتے تو ان کی آواز اتنی نیچی یعنی ہلکی ہوتی تھی کہ جب تک ان سے دوبارہ دریافت نہیں کیا جاتا تھا ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ردی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بس اتنی آواز سے گفتگو کریں گے جیسے کوئی سرگوشی کرنے والا بھائی دوسرے سے کچھ سرگوشی میں کہتا ہے پس اسی طرح شیخ کے سامنے مرید کا یہ دستور اور طرز عمل ہونا چاہیے کہ وہ نہ تو بلند آواز میں گفتگو کرے نہ بہت ہنسے اب بہت زیادہ گفتگو کرنے سے بھی گریز کرے البتہ اگر شیخ کی طرف سے اجازت ہو تو مزائقہ نہیں اس کا سبب یہ ہے کہ بلند آواز میں گفتگو وقار کے منافی ہے جب وقار یعنی شیخ دل میں جاگزی ہو جاتا ہے تو زبان تکلم سے باز رہتی ہے یعنی شیخ کا وقار دیکھ بھی نہیں سکتے خود میری یہ حالت تھی کہ ایک دفعہ میں بخار میں مبتلا ہوا اس موقع پر میرے چچا یعنی میرے محترم چچا یعنی میرے محترم شیخ ابو نجیب سہروری رحمتہ اللہ علیہ میرے گھر میں بغرض عیادت تشریف لائے تو میرا تمام جسم ان کی ہیبت اور روب سے پسینے میں تر ہو گیا اس وقت میں خود چاہتا تھا کہ پسینہ آئے آ جائے تو بخار ہلکا ہو جائے چنانچہ شیخ محترم کے تشریف لانے پر یہ بات خود بخود حاصل ہو گئی اور آپ کی آمد کی برکت سے میں تندرست ہو گیا یعنی بخار اتر گیا اسی طرح ایک بار میں گھر میں تنہا تھا اور وہاں وہ رومال بھی رکھا ہوا تھا جو میرے شیخ محترم نے مجھے عنایت فر اور اس کو آپ اماما کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے اتفاق سے میرا پاؤں اس رومال پر پڑ گیا اس حرکت سے میرے دل کو سخت تکلیف پہنچی اور شیخ کے رومال پیمال ہونے سے مجھ پر دہشت و حبت تاریخ ہو گئی اس وقت میرے دل میں آپ کی عزت و احترام کا جذبہ بیدار ہوا وہ ایک بہت ہی مبارک جذبہ تھا آیت مذکور کی ایک اور توجی شیخ ابن عطار رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ آیت کی توجیح و توضیح کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے کہ آواز بلند کرنے کی ممانعت معمولی غلطی پر ایک قسم کی تمبی تھی تاکہ لوگ اپنی حد سے آگے نہ بڑھ جائیں اور عزت و احترام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے شیخ سال اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اس حکم کا منشا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی وقت مخاطب ہو جب کچھ دریافت کرنا ہو شیخ ابو بکر بن طاہر رحمتہ اللہ علیہ نے مذکورہ بالا آیت کی توجہ اس طرح فرمائی ہے کہ آپ سے مخاطب ہونے میں پہل نہ کرو اور عزت و احترام کے حدود پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کی بات کا جواب دو اور تم اپس میں ایک دوسرے سے زور زور سے باتیں کرتے ہو. اس انداز سے سرور عالم و عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو نہ کرو اور نہ آپ سے کرخت آواز میں کلام کرو اور نہ پکارو جیسا کہ تم دوسرے لوگوں کو پکارتے ہو بلکہ اس طرح پکارا کرو یا نبی اللہ یا رسول اللہ تاکہ احترام اور عزت کے حدود برقرار رہیں لہذا مرید کو چاہیے کہ وہ اپنے شیخ کے ساتھ مذکورہ بالا طریقہ اختیار کرے اور ادب کے ساتھ خطاب کرے کیونکہ جب وقار اور سنجیدگی قلب میں جاگزی ہوتی ہے تو زبان کو خطاب کا صحیح طریقہ سکھا دیتی ہے چونکہ نفوس بشری میں اولاد و ازواج کی محبت بتبا موجود ہے اور نفسانی خواہشات وقت اور موقع کے اعتبار سے عجیب عجیب عبارتیں اور الفاظ کرتی ہیں. یعنی محبت کے تحت نفس عجیب عجیب الفاظ میں خطاب کرتا ہے لیکن جب دل حرمت و وقار سے معمور ہوتا ہے تو وہ زبان کو صحیح عبارت استعمال کرنا سکھا دیتا ہے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ بن قیس کا عجیب و غریب واقعہ روایت ہے کہ جب مذکورہ بالا آیت کا نزول ہوا تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ راستے میں بیٹھ کر رونے لگے حضرت آسم بن عدی رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو ان سے پوچھا اے ثابت کیوں رو رہے ہو انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ یہ آیت جس میں یہ تحدید و وعید آئی ہے کہ ان تحبت لا ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں کہیں میرے بارے میں تو نازل نہیں ہوئی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور زور سے باتیں کرتا ہوں مجھے ڈر ہے کہ میرے اعمال اکارت نہ جائیں اور میں دو نہ ہو جاؤں یہ سن کر حضرت عاصم رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور حضرت ثابت رضی اللہ پر بدستور گریا تاری رہا اور وہ ان سے کہا جب میں استبل کے اندر جاؤں تو تم اس کو بند کر کے کفل لگا دینا چنانچہ انہوں نے شوہر کے کہنے کے مطابق ان کو بند کر کے کفل لگا دیا لیکن جب وہ کفل لگا کر واپس ہوئی تو ان کو بھی ان کے حال پر رحم آ گیا حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں یہاں سے مرنے سے پہلے نہیں نکلوں گا یا اس وقت نکلوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہو جائیں ادھر جب حضرت آسم رضی اللہ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کا حال حضور کو سنایا آپ نے فرمایا کہ آصم جاؤ اور انہیں بلا لاؤ حضرت آسم رضی اللہ عنہ اس راہ گزر پر پہنچے مگر وہاں ان کو موجود نہ پایا تو وہ ان کے گھر تشریف لے گئے وہ استبل میں بند تھے حضرت آسم رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ثابت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو یاد فرما رہے ہیں انہوں نے کہا کہ استبل کا دروازہ توڑ دو اس کے بعد یہ دونوں حضرات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ثابت تم کیوں رو رہے تھے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بلند آواز ہوں مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ تم سعید بن کر زندگی گزارو اور شہید ہو کر مرو اور جنت میں داخل ہو جاؤ انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اس بشارت پر راضی ہوں اور اب کبھی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اونچی آواز میں نہیں بولوں گا اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ان رسول اللہ جو رسول اللہ کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کے تقوی اور پرہیزگاری کا اللہ تعالی نے امتحان لے لیا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھا کرتے تھے کہ ایک جنتی شخص ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے یعنی حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ جب وہ سامنے سے گزرتے تھے تو ہم دیکھتے کہ ایک جنتی شخص ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کی شہادت جب مسلمہ کذاب پر لشکر کشی کی گئی تو سخت جنگ ہوئی مسلمانوں کی ایک جماعت کو شکست ہوئی ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے یہ رنگ دیکھ کر فرمایا افسوس ان لوگوں پر یہ کیا کر رہے ہیں اس کے بعد حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے حضرت سالم بن حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے دشمنوں سے اس طرح کمزوری کے ساتھ جنگ نہیں کرتے تھے یہ فرما کر دونوں حضرات ان کافروں کا مقابلے میں ڈٹ گئے اور لڑتے رہے یہاں تک کہ پہلے حضرت سالم بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا اس کے بعد حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق شہادت پائی اس وقت آپ کے جسم پر ذرہ تھی آپ کی شہادت کے بعد کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ کو خواب میں دیکھا تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میری ذرہ فلاں مسلمان نکال کر لے گیا ہے اور وہ فوج کے فلاں دستے میں ہے اور اس کا گھوڑا جو آگے پیچھے خوب دوڑتا ہے اس نے میری ذرہ بھیڑوں کے زیور میں رکھ دی ہے بس تم حضرت خالد بن ولید یعنی سپ سالار لشکر اسلام کے پاس جاؤ اور اس کی اطلاع دو تاکہ میری ذرہ واپس مل جائے نیز حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو کہ خلیفہ وقت سے, سے عرض کرو کہ مجھ پر کچھ قرض ہے وہ میرا قرض ادا کر دیں اور میں اپنے فلاں غلام کو آزاد کرتا ہوں یہ خبر انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو پہنچا دی چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو وہ ذرہ اور صفت کا گھوڑا اس شخص کے پاس ملا حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ذرہ کو اس سے لے لیا اس خواب کو وسیعت کے خبر اس خواب کو وسیعت کی خبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنچائی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کے قول کے مطابق وہ وسیعت پوری کر دی حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے علم نہیں کہ مرنے کے بعد حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کی وصیت کے علاوہ اور کسی شخص کی وصیت اس طرح پوری کی گئی ہو یعنی مرنے کے بعد وسیعت کرنے میں حضرت ثابت رضی اللہ عنہ منفرد ہیں حقیقت یہ ہے کہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت تھی جس کا ظہور ان کے تقوا ہر حسن ادب کے باعث شہادت کے بعد ظہور میں آیا لہذا ایک مرید صادق اور طالب حق کو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے یعنی وہ بھی ایسا ہی حسن ادب پیش کرے مرید صادق کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا شیخ اللہ اور اس کے رسول کا ایک تذکرہ ہے بس اس کو اپنے شیخ پر ایسا بھروسہ اور اعتماد ہونا چاہیے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے مبارک زمانے میں آپ کے اصحاب آپ کی ذات گرامی پر کیا کرتے تھے امتحان حق ایک جماعت نے جب حقوق آداب پر اس طرح عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ان کا حال یعنی ادب ظاہر کر کے ان کی اس طرح تعریف کی اولا امتحن اللہ قلوب پارا 26 سورہ حجرات یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کا اللہ تعالی نے تقوا میں امتحان لے لیا ہے یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالی نے پرہیزگاری میں آزما کر ایسا کھرا اور خالص کر دیا جیسے سونے کو آگ سے پگھلا کر کندن کر دیا جاتا ہے یاد رکھنا چاہیے کہ زبان دل کی ترجمان ہے اور دل کو معدب رکھنے کے لیے الفاظ کی شائستگی ضروری ہے اسی طرح مرید کو شیخ کے ساتھ حسن ادب برقرار رکھنا چاہیے یعنی الفاظ کی شائستگی کے ساتھ دل سے آداب شیخ کو ملحوظ رکھے ابو عثمان رحمت اللہ علیہ کا ارشاد شیخ ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکابرین اور اولیاء ازام کے ادب سے انسان درجات عالیہ کو حاصل کر لیتا ہے اور اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا ہوتی ہے جیسا کہ تمہیں معلوم ہے اس ادب کی تعلیم خداوند عالم نے اپنے بندوں کو دی ہے مذکورہ بالا آیات کے علاوہ اس کا ارشاد ہے ولو ان صبر و حت تخرجا نل اور اگر یہ اس وقت تک صبر کرتے جب تک آپ ان کے لیے باہر نکلیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور ارشاد فرمایا ہے ججراتی اکثر لا قلون پارا نمبر چھبیس سورہ حجرات اور یہ لوگ جو آپ کو حجروں کے ادھر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر نافہم ہیں ان آیات مسکورہ کی شان نزول یہ ہے کہ بنی تمیم کا ایک وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت کا شانۂ نبوت میں تشریف فرما تھے لہذا انہوں نے آواز دے کر کہا کہ اے محمد ہمارے پاس باہر تشریف لائیے کیونکہ ہماری تعریف زینت ہے اور ہمارا ہماری مذمت عیب ہے یعنی ہم جس کی تعریف کرتے ہیں اس کی شان اور زینت بڑھتی ہے اور جس کی ہم مذمت کرتے ہیں وہ عیب سے متہم ہوتا ہے رسل خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ فخریہ گفتگو سن لی اب بہار تشریف لا کے ان سے فرمایا انزی ضم ہو بے شک یہ صرف خدا کی ذات ہے جس کی مذمت عیب ہے اور جس کی تعریف زینت ہے یہ ایک طویل واقعہ ہے اس کے لیے ہم اس سے صرف نظر کرتے ہیں مختصراً یہ کہ وہ وقت اپنے قومی شاعر اور خطیب کو لے کر آیا تھا تو حضرت حسان بن ثابت ردیع ان کے شاعر پر شاعری میں اور مہاجر و انصار کے نوجوان ان کے خطیب پر خطابت میں غالب رہے اور ان کو منہ کی کھانی پڑی اس واقعے میں طالب حقیقت کے لیے ادب کا ایک پہلو ہے اور ایک سبق ملتا ہے کہ جب مرید شیخ کی خدمت میں حاضر ہو اور اس کے پاس پہنچے تو اجلت کو ترک کر کے صبر سے کام لے اور اس وقت کا انتظار کرے جب اس کا شیخ اپنی خلودگاہ سے باہر آئے حضرت سیدنا غوث العظم ردی اللہ عنہ کا دستور ملاقات میں نے سنا ہے کہ شیخ عبدالقادر رحمتہ اللہ علیہ کے پاس جب کوئی درویش ملاقات کے لیے آیا تھا تو آپ کو اس کی آمد کی اطلاع دی جاتی تھی آپ تھوڑا سا دروازہ کھول کر خلوت خانے سے نکلتے تھے اور اس سے مسافہ اور سلام کر کے سیدھے اپنے خلوت قدے میں واپس آ جاتے تھے درویش کے پاس بیٹھا نہیں کرتے تھے لیکن جب کوئی غیر درویش یعنی عام آدمی آپ سے ملنے کے لیے آتا تھا تو اس وقت آپ خلوت خانے سے نکل کر اس کے پاس بیٹھتے تھے ایک درویش کو آپ کا یہ رویہ ناگوار گزرا کہ آپ درویش کے پاس تو بیٹھتے نہیں اور جو درویش نہیں ہوتا اس کے پاس بیٹھتے ہیں درویش کا یہ خطرہ بذریہ کشف آپ کو معلوم ہو گیا یعنی آپ کو اس خطرے کی اطلاع ہو گئی تب آپ نے ارشاد فرمایا کہ درویش اور فقیر کے ساتھ ہمارا ربط اور قلبی تعلق ہے وہ ہمارے اہل سے ہے اور ہمارے اس کے درمیان مغائرت نہیں ہے بس اس کے ساتھ ہمارا یہ دلی تعلق کافی ہے اور دلی موافقت پر ہم اکتفا کرتے ہیں اور یہ معمولی ملاقات کافی ہے لیکن جو فقرہ میں سے نہیں ہے یعنی جس کا درویشوں کا گروہ سے تعلق نہیں ہے تو اس کے ساتھ ظاہری رسوم اور طرز معاشرت کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ یہ ظاہری رسوم نہ برتی جائیں تو اس کو وحشت ہوگی بس ایک طالب حقیقت کا یہ قرض ہے کہ شیخ کے ساتھ حد و ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے ظاہر و باطن کو آراستہ کرے مرید شیخ کا خادم ہوتا ہے ہم نشین نہیں ہوتا شیخ ابو المنصور المغربی رحمتہ اللہ علیہ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ آپ شیخ ابو عثمان رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں کتنی مدت رہے انہوں نے فرمایا میں ان کی خدمت میں رہا صحبت میں نہیں رہا اس لیے کہ صحبت و ہم نشینی تو روحانی بھائیوں اور اپنے اقران و امسال کے ساتھ ہوتی ہے اور شیخ کی خدمت کی جاتی ہے بس میں شیخ کی خدمت میں رہا نہ کہ صحبت میں مرید کو چاہیے کہ جب شیخ کے معاملے میں اس کو کوئی دشواری پیش آئے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے کو ذہن میں تازہ کرے کہ کس طرح حضرت خضر علیہ السلام کے کاموں کو حضرت موسی علیہ السلام ناپسند کرتے تھے لیکن مگر جب حضرت خضر علیہ السلام نے ان افعال کے حقائق ان کے رازوں سے پردہ اٹھایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمام اعتراضات رفع ہو گئے لہذا اگر مرید حق کو اپنی علمی کمائیگی کے باعث شیخ کا کوئی فیل ناگوار گزرے یا وہ اس حقیقت کو نہ پا سکے جس کو شیخ نے پا لیا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ شیخ علم و حکمت کی زبان سے ہر چیز کا عذر یا اس کی توجی پیش کر سکتا ہے شیخ جنید کا طرز عمل کسی شخص نے شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی مسئلہ دریافت کیا شیخ جنید نے اس کا جواب دیا سائل نے اس جواب پر اعتراض کر دیا تب شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم کو میری بات کا یقین نہیں ہے تو پھر بہتر ہے کہ تم مجھ سے کنارہ کش ہو جاؤ ایک شیخ طریقت کا مقولہ ہے کہ اگر کوئی شخص واجب الدب ہستی کا احترام و ادب نہیں کرتا تو وہ ادب کی برکات سے محروم رہتا ہے کہتے ہیں کہ جو اپنے استاد سے کہتا ہے نہیں وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا ترمیزی رحمتہ اللہ علیہ نے ابھی معاویہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے دوسری اسناد کے ساتھ ابو رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بات میں نے چھوڑ دی ہے اس کو تم بھی چھوڑ دو اور جو میں تم سے بیان کروں اس کو قبول کر لو کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ اسی سبب سے ہلاک ہوئے کہ وہ بہت زیادہ سوالات کرتے تھے اور اپنے پیغمبروں سے اختلافات اختلاف کرتے تھے حضرت جنید علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ ابو حفظ نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بہت ہی خاموش انسان کو اٹھتے بیٹھتے دیکھا جو بالکل خاموش رہتا تھا جب میں نے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے رفقا اور ان سے اس خاموش شخص کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ کون ہیں تو مجھے بتایا گیا کہ یہ صاحب شیخ محترم کی خدمت میں رہتے ہیں ہر ہم سب کی خدمت کرتے ہیں انہوں نے ہم پر اپنے لاکھ درہم خرچ کیے ہیں اور مزید ایک لاکھ درہم قرض لے کر وہ بھی خرچ کر دیے مگر شیخ محترم اس خدمت کے باوجود ان کو اب تک ایک بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے اس لیے بالکل بالکل خاموش رہتے ہیں حضرت شیخ ابو یزید بستانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں شیخ ابو علی سندی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہا ہوں میں ان کو فرائض کی تعلیم دیا کرتا تھا فکنت کن ہوں میں یقین بھی فرد اور وہ مجھے توحید اور حقائق خالص کی تعلیم فرماتے تھے مرید کا عزم سمیم شیخ ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ ابو حفظ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں اس وقت بیٹھا کرتا تھا جبکہ میرا آ, آ, غفوان شباب تھا ابتدا میں انہوں نے مجھے اپنی صحبت سے نکال دیا تھا اور فرمایا تھا کہ میرے پاس مت بیٹھو لیکن میں نے ان کے منع کرنے کا کوئی اثر نہیں لیا کہ میں ان سے پیٹھ موڑ کر چلا جاتا اور ان کی صحبت و مجالست کو ترک کر دیتا میں نے یہ کیا کہ ان کے پاس سے تو چلا آیا لیکن میں نے یہ تہیا کر لیا کہ شیخ کے دروازے کے قریب ایک گڑھا کھود کر اس میں بیٹھ جاؤں گا اور اس وقت تک اس گڑھے سے نہیں نکلوں گا جب تک وہ مجھے اپنے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں دیں گے شیخ کو مک... مکاشفے سے میرے اس ارادے کا علم ہو گیا اور انہوں نے مجھے اپنی خدمت میں بلا لیا اب مجھے قبول کر لیا بلکہ میں ان کے رفقائے خاص میں اس وقت تک شامل رہا یہاں تک کہ آپ کا وسال ہو گیا آداب ظاہری کے اصول مریدان مخلص کے ظاہری آداب میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ شیخ کی موجودگی میں مرید اپنا سجادہ صرف نماز کے وقت بچھا سکتا ہے اور کسی وقت نہیں بچھا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ مرید کا کام تو صرف خدمت ہے اور سجادہ نشینی سے یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ وہ جاہ طلب ہے اور آرام نشینی چاہتا ہے اسی طرح مرید کو چاہیے کہ سما کے وقت بھی ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس سے کوئی ایسی بات مترش ہوتی ہے سوائے صورت کے کہ وہ تمیز اور شعور سے بیگانہ ہو جائے بلکہ ایسی صورت میں شیخ کی سطوت اس کی حبت مرید کو سما میں بھی آزادانہ حرکت سے روکتی ہے اور وہ اپنے قابو میں رہتا ہے یعنی وجد میں آزادانہ حرکت بھی سرزد نہیں ہوتی شیخ کی ذات میں استغراق نظر اور اس سے صادر ہونے والے فیوز یسدانی کا مشاہدہ و مطالعہ سما میں مصروف ہونے سے بہتر ہے انج لہو من انجمن و, و دوسری شرط ادب یہ ہے کہ مرید اپنے احوال کی کوئی بات شیخ سے نہ چھپائے اور فیوز یزدانی جو اس پر ظاہر ہو رہے ہیں اور کرامت و اجابت کو شیخ سے پوشیدہ نہیں رکھے بلکہ وہ اپنا حال جو اللہ تعالی کے علم میں ہے شیخ کے سامنے ظاہر کر دے اور جن احوال کے انکشاف سے شرماتا اور حیا کرتا ہے اس کو اشارتاً اور کنایتن بیان کر دے اگر مرید کی طبیعت کا اقتضا یہ ہو کہ وہ اپنے شیخ سے کسی بات کو چھپائے تو وہ اپنی حالت بیان نہ کرے تو اس پر عمل نہ کرے کہ اس پر کاربند ہونے سے اس کے باطن میں گراہ لگ جاتی ہے جو صرف اظہار ہی سے کھلتی ہے اور وہ بندش زائل ہو جاتی ہے یہ امر بھی آداب مریدین میں داخل ہے کہ مرید اس وقت تک شیخ کی صحبت میں نہ بیٹھے جب تک اس کو اس بات پر کامل یقین نہ ہو جائے کہ اس کا شیخ اصلاح و تادیب کے ذمہ دار ہے دوسرے اشخاص کے مقابلے میں وہ اس کی بہت کچھ اصلاح کر سکتا ہے کیونکہ اگر وہ کسی دوسری ہستی سے بھی اپنی اصلاح حال کا متوقع ہے تو اس صورت میں وہ اپنے شیخ سے زیادہ استفادہ نہیں کر سکے گا اور شیخ کا قول ایسے مرید پر موثر ثابت نہیں ہوگا کیونکہ اس کا باطن شیخ کے روحانی فیض کی قبولیت کی استعداد کامل نہیں رکھتا ہے یہ فیض صرف اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب کہ مرید صرف ایک ہی شیخ سے وابستہ رہے اور اس کو تسلیم کرے اس کی شیخیت پر اعتماد کامل رکھتا ہو اس کی فضیلت کو پہچانے اور اس سے محبت کا رشتہ قوی کرے کہ حقیقت میں یہ محبت و الفت کا رشتہ ہی شیخ اور مرید کے درمیان واسطہ اور رابطہ ہوتا ہے اور جس قدر یہ محبت کا تعلق قوی ہوگا اسی قدر وہ زیادہ روحانی فیض کا اختصاب کر سکے گا یہی محبت ہم جنس ہونے کی ایک علامت ہے اور ہم جنسی فیض باطن کے حصول کا ذریعہ ہے شیخ یا استاد کون ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من علم عبدا آیتا من, من کتاب اللہ فہوا مولاہ ینبغی له ان لا یخد له ولا جس نے کسی کو اللہ کی کتاب کی ایک آیت بھی سکھائی تو وہ اس کا مولا یعنی استاد ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس استاد کو رسوا نہ کرے اور نہ اپنے اوپر ترجیح دے جو ایسا کام کرتا ہے وہ اسلام سے ایک رشتے کو توڑتا ہے ایک اصول ادب یہ بھی ہے کہ مرید اپنے تمام چھوٹے بڑے کاموں میں شیخ کی ہدایات اور اس کے مطمئن نظر کو نظر انداز نہ کرے اپنے شیخ کے حسن اخلاق اور کمالِ حلم پر نظر رکھتے ہوئے اپنی معمولی حرکات و افعال پر بھی اس کی ناپسندیدگی سے صرف نظر نہ کرے شیخ ہم کو بیابانوں اور جنگلوں میں تربیت کے لیے لے جایا کرتے تھے آپ کے ساتھ ایک معمر بزرگ بھی جن کا نام حسن تھا ہوتے تھے آپ کے ساتھ ستر برس تک رہے جب کبھی ہم سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جایا کرتی تھی جس سے شیخ کا مزاج برہم ہو جاتا تھا تو ہم ان بزرگ کے ذریعے شیخ سے معافی کی سفارش کراتے تھے ان کی سفارش پر ہماری غلطی معاف کر دی جاتی تھی اور شیخ ابو عبداللہ المغربی رحمتہ اللہ علیہ ہم سے خوش ہو جاتے اور ناخوشی دور ہو جاتی تھی مقاشفات کو شیخ سے رجوع کرے آداب شیخ کا ایک اہم رسول یہ بھی ہے کہ مرید اپنی روحانی حالات اور واقعات اور مکاشفات پر شیخ سے رجوع کیے بغیر بھروسہ نہ کرے کیونکہ شیخ طریقت کا علم اس سے کہیں زیادہ اور وسیع ہے اس کا دروازہ اللہ کی جانب کھلا ہوا ہے بس اگر کوئی حال یا واقعہ مرید پر من جانب اللہ من جانب اللہ نازل ہوا ہے تو شیخ اس کی مدافعت کرے گا اور اس بات کو جاری رہنے دے گا کیونکہ جو چیز من جانب اللہ ہے اس سے اختلاف کیا جانا ناممکن ہے اور اگر اس حال میں کسی شک و شبے کا شائبہ ہے تو شیخ کے توسط سے اس کا ازالہ ہو سکتا ہے اس لیے ممکن ہے کہ کسی مکاشو یا واردات میں مرید کا شائبہ نفس شامل ہو گیا ہو اور وہ حال یا واردات سے خلط ملط ہو گیا خواہی صورت بیداری میں ہو یا نیند میں اس کا تصفیہ صرف شیخ کر سکتا ہے مرید سے ناممکن ہے کہ یہ ایک عجیب و غریب راز ہے کہ مرید اس پوشیدہ شائبہ نفس کلا کما خود نہیں کر سکتا اس صورت میں جب وہ اپنے مکاشفہ یا روحانی ترقی کا تذکرہ شیخ طریقت سے کرتا ہے تو شیخ کو شائبہ نفس کا علم ہو جاتا ہے اگر اس کا تعلق خالصتاً اللہ تعالی سے ہے تب بھی اس کی تصدیق شیخی کے ذریعے سے ہو سکتی ہے پہلی صورت میں شیخ کے ازالے سے مرید کا باطن صاف ہو جائے گا اس کا بار خود شیخ اپنے حال کی قوت اور بارگاہ الہی میں رسائی اور کمال معرفت سے اٹھا لے گا شیخ سے تکلم میں موقع اور وقت کا لحاظ آداب المریدین میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر مرید اپنے شیخ سے کوئی دینی یا دنیاوی بات کہنا چاہے تو اس بات کے کہنے یا شیخ سے گفتگو کرنے میں اجلت نہ کرے اچانک وہ بات کہنے کے لیے شیخ کے پاس نہ پہنچ جائے بلکہ اس کو شیخ کی حالت کا اندازہ لگانا چاہیے کہ آیا وہ اس وقت اس کی بات سننے کے لیے آمادہ ہے یا نہیں اور وہ اس وقت وہ جواب دے چاہے گا یا نہیں اور اس وقت اس کو فراغت حاصل ہے یا نہیں جس طرح دعا کے لئے اوقات مقرر ہیں اس, اس, اس کے لیے مخصوص شرائط اور آداب ہیں کیونکہ دعا میں اللہ تعالی سے بندے کی گفتگو ہوتی ہے اس طرح شیخ طریقت سے بھی گفتگو کے آداب و طریقے ہیں کیونکہ یہ بھی خدائی معاملات ہیں لأنه من معاملت اللہ تعالی شیخ سے کلام کرنے سے پہلے خداوند تبارک و تعالی سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ وہ اس کو پسندیدہ آداب کی توفیق عطا فرمائے حق تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی اسی طرح حکم دیا ہے ارشاد فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجو اے ایمان والو جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرگوشی کرو تو اپنی سرگوشی کے وقت صدقہ پیش کرو اس آیت کی شان نزول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ سوالات کرنا شروع کر دیئے تھے یہاں تک کہ یہ کسرت سوالات آپ پر شاک گزرنے لگی کیونکہ وہ سوالات بہت اصرار سے کرتے تھے اسی لیے رب تبارک و تعالی نے ان کو ادب سکھانے کے لیے اس بات سے روکا اور حکم دیا کہ اس وقت تک رسول خدا کے حضور میں گفتگو نہ کیا کریں جب تک صدقہ پیش نہ کر دیں کہتے ہیں کہ دولت مند لوگ آپ کی مجلس میں غریب مسلمانوں پر اپنی امارت کے باعث اس طرح غالب آ گئے تھے کہ غریبوں کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کو ان کی تولانی گفتگو اور ان کی سرگوشیاں بار خاطر اقدس گزرنے لگیں تو اس وقت گفتگو سے قبل صدقات پیش کرنے کا حکم دیا گیا جب یہ حکم نازل ہوا تو غریب مسلمان اپنی ناداری کے باعث اور متمول اپنے بخل کے باعث صدقات پیش نہ کر سکے اور اس طرح وہ بھی گفتگو کرنے سے رک گئے لیکن یہ صورت حال کرام اور جانصاروں پر بہت شاک گزری اللہ تعالی نے ان حضرات کو آسانی کے لیے دوسرا حکم نازل فرمایا اشفقتم تم ان تو قطد دے مو نہ و صدق صدقت نمبر سورہ کہتے ہیں کہ جب پہلا حکم اللہ تعالی کا نازل ہوا تو اس زمانے میں سوائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اور کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو نہیں کی اور انہوں نے کلام کرنے سے پہلے ایک دینار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جس کو حضور نے خیرات فرما دیا وقيل لما أمر الله تعالى بصدقة لم يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علي بن عبي طالب فقدم دينارة فتصدق به حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ کتاب اللہ میں ایک ایسی آیت ہے کہ مجھ سے قبل نہ کسی نے اس پر عمل کیا اور نہ کوئی میرے اس پر عمل کرے گا آپ کے سرشاد میں اسی حکم الہی کی طرف اشارہ ہے منقول ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا اور فرمایا کہ صدقہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے کتنا ہونا چاہیے کیا دینار ہونا چاہیے حضرت علی وجہ نے جواب دیا کہ حضور وہ لوگ اس بار کو برداشت نہیں کر سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کتنا ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک حبہ یا ایک جو یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا لذہید تم تو بہت ہی بے رغبتی کرنے والے ہو اس کے بعد اس, کی اس کے بعد سہولت اور رخصت کے مذکورہ بالا آیت کا نزول ہوا لیکن صدقہ حسن ادب اور عزت و احترام کا حق ادا کرنے کے سلسلے میں جو ہدایات نازل ہوئی تھیں وہ برقرار ہیں اس کا فائدہ اب تک جاری و ساری ہے حضرت عبادہ بن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سنا ہے لئی سمن مل یجل لنا صغیر حق و عرف علم حقا وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے جس کے بڑے کا احت... جس نے بڑے کا احترام نہیں کیا اور چھوٹوں پر رحم اور ہمارے علماء کا حق نہیں پہچانا بس علماء کا احترام کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کی ہدایت پر مبنی ہے اس کو ترک کرنا سراسر سرکشی اور خزلان ہے